اس کو سنت کہیں گے اس لیے کہ اقامت وقت کھڑے ہونے کو مکرو کہا گیا اب سنت کیا ہے اس میں بڑی تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ صاف بتایا گیا کہ جب جماعت کھڑی ہو حضور نے سرما جب تک مجھے نہ دیکھ لو مت کھڑے ہو بنیاد یہ اب اس کی کئی قسمیں مثال کے طور پر اس زمانے میں جب نظام اوقات نہیں تھا تو صحابہ آ جاتے آنے کے بعد میں جماعت جتنے صحابہ پہنچ جاتے تو حضرت بلال حضور علیہ السلام کو کہتے آئیے نماز پڑھا دیجئے اب پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں اور حضرت بلال اقامہ شروع فرماتے جب اقامہ شروع فرماتے حضور علیہ السلام اس طریقے سے آتے تو جس سب سے ہوتے ہوئے آتے وہ سب کھڑی ہو جاتی چاہے اقامت کے کلمات کچھ بھی ہوں جس سب سے گزرتے وہ سب کھڑی ہو جاتی ایک بار ایک صورت تو یہ ہے ایک صورت یہ ہے کہ اقامت ہو رہی ہو یہ محراب میں دروازہ امام یہاں سے آیا تو اتحیات کے کلمات مات کچھ بھی ہوں جب امام کو دیکھیں یعنی یہ صورت جب اقامت شروع ہو چکی جب امام کو دیکھیں تو سب کھڑے ہو جائیں ایک صورت یہ ہے جو آج کل ہے کہ وقت سے پہلے امام پہنچ جاتا ہے مسلح پہ موجود ہے اب یہ مسئلہ ہے اب امام اور قوم کن کلمات پر اٹھے ہمارے فخاک کے اس میں تین قول ہے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہ ہے کہ حیا علی صلاح پر قیام کرے ایک ایک قول یہ ہے کہ حیا علی الفلاح پر قیام کرے ایک قول یہ ہے کہ قدقامتی صلاح پر قیام کرے اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتح مان اس میں یوں تدبی کی کہ جب موزین کا یہ اعلی صلاح اس وقت سے کھڑا ہونا شروع کر دے اور قد متی سلاح پر سیدھا کھڑا ہو جائے ٹھیک یہ اچھا اب آئیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر پہلے سے کھڑے ہو جائیں تو نماز کی صفیں جو ہیں یہ درست ہو جاتی آپ کو تعجب ہوگا یہ احناف میں حنفیوں میں اتنا متفقہ مسئلہ کہ جو اپنے آپ کو حنفی کہے کیونکہ میں نے تو اس پہ کام کیا پورا کتاب چاہے پوسٹر بھی چھپا تھا اس لیے مجھے دلائل یاد ہے کوئی شخص یہ کہے کسی مسلم حنفی امام جس کو دنیا مانتی ہو ایک قول دکھا دیں کسی حنفی امام کا کہ وہ کہتا ہو اقامت سے پہلے کھڑے ہو جائیں ایک قول دکھا دی. کوئی بھی انشاءاللہ کوئی نہیں دکھا سکتا بلکہ دوسرے مسلک کے لوگوں کے فتوے میرے پاس موجود ہیں جنہوں نے کیا کہا آداب سلات میں فوقان یہی لکھا حیا الصلاح پر قیام کیا جائے لیکن مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ پہلے سے کھڑے ہونے میں صفیں درست ہو جاتی ہیں یہ آپ کا مشاہدہ کیا جب آداب سلات میں فوقان یہ لکھا حیا اللہ حیا پر قیام کیا جائے کیا اس زمانے میں کم نمازی تھے اس زمانے میں زیادہ نمازی ہو گئے کیا آہم اس کے آپ کو بتاتے دیکھیے ہم جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں سب سے زیادہ امام تو جمعے میں ہوتی ہم جمعے کی نماز میں اذان خطبہ کے بعد بازہ پہ اعلان کرتے صفیں درست کر لیں اور بغیر صفیں درست کی نیت مت کیجیے گا صفیں سفیں درست کر لیں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائیں اور جو رنگ برنگی آوازیں آتی ہیں نماز میں اس لیے برائے کرم موبائل ٹیلیفون بند کر دیجیے تو ہماری یہاں نماز سے پہلے سفیں درست ہو جاتی ہیں جب جمعے کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو مکمل صفح درست ہوتی ہیں اسی طریقے سے اگر اقامت ہو جائے امام دیکھ رہا ہے کہ سفید درست نہیں کوئی حرج نہیں کہ آدھا منٹ انتظار کر لے جب سفید درست ہو جائیں اس کے بعد تکبیر کرے کوئی ایک حوالہ نہیں ملے گا ایک صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا وہ بھی دھوکہ دیا وہ سنے وہ ترمیزی شریف کے آدیش لے کر آئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں پہلے صفیں درست فرماتے اور اس کے بعد تقبیر کہتے کا کہ دیکھی یہ تو حضرت فاروق اعظم کا قول ہے کہ پہلے صفیں درست فرماتے اس کے بعد تقبیر کہتے تو میرے بھائی وہ مانا ہی نہیں سمجھے ایک ہے اقامت وہ اقامت وہ ہے جو نماز سے پہلے کہی جاتی اور ایک ہے تقبیر تبریر سے مراد تقبیر تحریمہ آپ یہ دکھاؤ کہ حضرت فاروق اعظم پہلے صفیں درست کرواتے اس کے بعد اقامت کہلواتے یہ بتاؤ آپ متن میں کہیں یہ تو نہیں پہلے صفیں درست فرماتے پھر تکبیر کہتے تو تقبیر کا مطلب تقبیر تحریمہ ہے کیا مطلب صفیں درست ہو جائیں اب تکبیر تحریمہ کہتے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں آج بھی کوئی حرج نہیں اقامت ہو جائے تو امام چاروں طرف ذرا نگاہ دوڑا کر دیکھ لے کے سفید درست ہو گئی اس کے بعد تکبیر تقبیر کہے تو تقبیر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے یا تقبیر سے مراد اقامت نہیں ہے تو کوئی روایت ایسی دکھا دیجیے آپ نہیں ہوگی اس لیے فتح آلمگیری میں یہ جزیہ موجود ہے کہ جب فکان آداب سلا میں لکھا حیا للا حیا لل اس پہ آدمی قیام کرے اور اس سے پہلے قیام کرنے کو مکرو لکھا کہ یہ جائز نہیں کہ کھڑے ہو کر اقامت سنی جائے ہمارے استاد حضرت اللہ مولانا عبد المصطفی ازری صاحب رحمت اللہ تعالی بڑی اچھی بات کہتے کہتے ہیں فطرتن بھی آپ دیکھیے کیا ہے بوزن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اشعد اللہ ایلہ ایلہ اللہ اشد اللہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اشد اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں کوئی کلیما بےظاہر ایسا ہے کبھی کھڑے ہو جاؤ کوئی ایسا کلیما نہیں جب موزن کہتا ہے حی علی صلاح آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف اقل سے بھی سوچو اب بلا رہا ہے لہذا کھڑے ہو جاؤ اس سے پہلے کوئی کھڑے ہونے کا کلمہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب موزن کہتا ہے حی علی آل حی علی الفلا اب وہ دعوت دے رہا بھائی کھڑے ہو جائیے آپ نماز جو ہے وہ تیار ہے خط کا نماز جماعت جو ہے وہ تیار تو اس میں ظاہری کلمات جو ہے اس سے بھی پتا لگتا ہے کہ آدمی حیا اعلی صلاح پر قیام کرے اور یہ کب ہے جب امام پہلے سے موجود ہے اور اگر موزن صاحب نے اقامت شروع کر دی اور امام اپنے کر جاہر آیا تو جس سب سے نکلے وہ سب کڑی ہو جائے یہاں تک کہ جب امام مسلح پہ آ جائے تو ساری سب کھڑی ہو جائے پہلی سب بھی کڑی ہو جائے یہ صحیح طریقہ اس کو سنت کہا گیا